جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری بات چل رہی تھی بے فاصب کے اوپر بے فاصل مسئلہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ جب معاملہ ایک کیا جا رہا ہے جس کو ہم صفقہ کہتے ہیں ٹرانزیکشن ایک کی جا رہی ہو اور اس میں دو چیزوں کو اکٹھا کر دیا جائے ایک ٹرانزیکشن کے اندر اور اس میں یہ ہو کہ ایک کے اندر بیک کرنا تو جائز ہو اور ایک میں بے کرنا جائز ہی نہ ہو کیوں وہ جائز نہ ہو کہ وہ چیز مال شمار نہ ہوتی ہو وہ چیز شمار نہ ہوتی ہے ہو تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب رحمتہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کو جمع کرنا ان دونوں چیزوں کو ایک ہی صفتہ میں جمع کرنا اس کی وجہ سے بے, دونوں چیزوں میں بے باطل ہو جائے گی دونوں چیزوں میں بے باطل ہو جائے گی دو چیزیں ہوں ان کو ایک ٹرانزیکشن کے اندر ایک معاملے کے اندر جمع کرنا اور وہ چیزیں کیسی ہوں کہ ان میں سے ایک چیز کے تو بے ویسے درست ہوتی ہو دوسری چیز کے اندر بے کرنا, اس, کی, اس کا معاملہ کرنا درست ہی نہ ہو اس وجہ سے کہ وہ اس عقد کے تحت آتی نہ ہو معاملے کے تحت آتی نہ اس میں عقد کرنا ہی درست نہ ہو تو دونوں میں بے باطل ہو جائے گی صاحبین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس چیز کے اندر صاحب کی رائے جو ہے انہوں نے امام صاحب کا مسئلہ ذکر کیا ہوا صاحب رحمتہ علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جو دونوں کی قیمت الادا علی ذکر کر دیتا ہے تو اس کے اندر جو اس میں بے کرنا درست ہوگی اس کے اندر اپنے حصے کے بقدر بے درست ہو جائے گی مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں کرتا ہوں اپنے غلام کو اور اپنا جو مدبر ہے اس کی میں بہ کرتا ہوں اپنے غلام اور اپنے مدبر کی بہ کرتا ہوں اور یہ دونوں دو سو روپئے کے اندر دونوں دو سو روپے کے اندر ان کی بہ کر رہا ہوں تو اب کیا ہوگا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ کیا ہوگا دونوں میں بے باطل ہو جائے گی کیونکہ مدبر کی بہ نہیں ہو سکتی ہے نہیں اچھا جی غلام آزاد کی بہ نہیں ہو سکتی وومن جہاں بہین ایک آزاد کی اور غلام کی بے کرتا ہے کہ جی اس آزاد کی اور غلام کی بہ کرتا ہے جی آزاد اور دونوں دو روپے روپئے کے اندر ہوں گے تو جب دونوں دو روپے پہ کرے گا تو آپ کو معلوم ہے کہ آزاد کی بہ کرنا ہی درست نہیں ہوتی جب آزاد کی بہ کرنا ہی درست نہیں ہوتی اس صورت کے اندر دونوں میں بے پاتل ہو جائے گی کا مسئلہ کیا یعنی یہ تو سب سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ دو سو کیونکہ اس کے اندر معاملے کے گڑبڑ یہ آئے گی کہ دیکھیں جو آزاد آدمی ہے وہ بیگ کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو گویا آزاد کی بیگ کو شرط قرار دیا جا رہا ہے، اچھا جی ٹھیک ہے نا آزاد، آزاد کی بےگ کو شرط کرا دیا جا رہا ہے کس کے اندر غلام کے اندر کہ بھی آزاد کی بہ ہوگی تو تب دیکھا ہوگا غلام کی بھی بے ہوگی آزاد کی بہ ہوگی تو تب غلام کی بھی بے ہوگی تو گویا گویا قبول کرنا آزاد کے اندر قبول کرنا بیگ کو یہ شرط ہے کس کے اندر غلام کے اندر بے کے حوالے سے تو وہ تو شامل ہی نہیں ہو سکتا تھا جب وہ شامل نہیں ہو سکتا تو اس کی وجہ سے دوسری چیز کی اندر بھی بے باتل ہو جائے گی اب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے اس صورت کے اندر تو بہ باطل ہو جائے گی کیا کہ آپ کہہ رہے دو سو روپے کے اندر میں نے آزاد اور غلام بیچا لیکن اگر وہ معاملہ یوں کرتا کہتا کہ یہ وہ غلام اور آزاد میں نے بیچے دو سو روپئے کے اندر سو روپے کا آزاد سو روپے کا غلام سو روپے کا آزاد سو روپے کا غلام تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو غلام ہے نا اس کے اندر بے درست ہو جائے گی کیونکہ ہر ایک کا معاملہ اللہ ذکر کرتی ہے ٹھیک ہے نا بھائی سو روپے کا غلام ہے سو روپئے کا آزاد ہے ٹھیک ہے آزاد میں تو بہ ہو ہی نہیں سکتی بیگ آزاد میں نہیں ہو سکتی تو جو چیز بیر میں داخل ہی نہیں ہوتی وہ آؤٹ ہو جائے گی وہی یہ تو داخل ہی نہیں ہو سکتی بے کے اندر تو پیچھے کیا رہ جائے گا غلام رہ جائے گا اس کی بے درست ہو جائے گی یہ صاحب کا مسئلہ کہ ٹھیک ہے جی یہ تو تھا کہ ایسی چیز کو جمع کرتا ہے غیر داخل نہیں ہو سکتی تھی اس کی دوسری مثال کیا ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ جی سور میں نے دو سو روپئے کے اندر ایک ذبر شدہ بکری اور ایک مردار بکری میں نے دو میں بیچی اس میں سب جی یہ بے درست نہیں ہوگی کیوں کیونکہ جو مردار بکری کو شرط کرار موردار بکر بکری کی بے کو شرط قرار دیا جا رہا ہے اس کے لیے جو بکری کی بے کے لیے تو داخلی نہیں ہو سکتی تھی یہ تو مسئلہ یہ ہو مسئلہ اب یہ آ جاتا ہے کہ ایک آدمی غلام کی بہ کرتا ہے اور اپنے مدبر کی بہ کرتا ہے جیسے ہمیں پچھلے, پچھلے میں یہ کہہ گیا تو غلام کی بہ اور مدبر کی بہ کرتا ہے تو یاد ہو کر ہم نے پڑھا تھا کہ مدبر کی بہ جو ہوتی ہے یہ حفاظت ہوا کرتی ہے کیونکہ اس کو آزاد ہونا جو ہے اس, اس نے آزاد بہت ہو جانا آتا کے مرنے کے بعد یا ایک آدمی کیا کر لیتا ہے اپنے غلام کی بے اور کسی اور کے غلام کی بہ ان دونوں کی بے کو اکٹھا کر لیتا ہے کہتا ہے جی ان دونوں کو میں نے دو سو روپئے میں بیچا ان دونوں کو میں نے دو سو روپئے میں بیچا ٹھیک جی. ہے تو اب اس میں سب متفق ہیں کہ اپنے اپنے حصے کے بقدر بہ ہو جائے گی اپنے اپنے حصے کے بقدر ان کی بہ ہو جائے گی مثلاً غلام کی بہ اور آزاد کی بہت دو سو غلام کی بہ اور مدبر کی بہ یہ دو سو روپئے میں کر دی میں نے. جب غلام کی بہ اور مدبر کی بے کرے گا اب یہاں پر فرق کیا آ رہا ہے فرق یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ جو متبر ہوتا ہے یہ اس کی بہ بھی ہو سکتی ہے مدبر کی بہ بھی ہو سکتی ہے کیسے ہو سکتی ہے بھئی قاضی اگر اس کی بہ کی اجازت دے دیتا ہے قاضی اگر اس کی بہ کی اجازت دے دیتا ہے تو اس کی بہ کی جا سکتی ہے قاضی کی قضاء کے اوپر قاضی کے فیصلے کے اوپر اس کی بہ کی جا سکتی ایک آدمی بالکل جو ہے غریب ہو گیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا قرضے اس نے ادا کرنے ہیں اور مدبر اس کے پاس موجود ہیں کچھ جن کو اس نے آزادی کا کیا ہوا تو قاضی فیصلہ کر سکتا ہے کہتا ہے کہ بھی ٹھیک ہے ان کو بیچو اور قرضے ادا کرو ٹھیک ہے تو یہ صورت ایسے ہی کسی اور اپنے غلام کو اور کسی اور کے غلام کی بہ کرتا ہے تو دوسرے کی غلام کی بہ بھی ہو سکتی ہے کیسے ہو سکتی ہے بھائی اس کی اجازت پر موقوف ہے اگر وہ بندہ کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے جی اس بندے نے بے کر دی ہے میرے غلام کی میں اس پہ راضی ہوں تو بہ درست ہو جائے گی تو یہ اجازت پر موقوف رہتی ہے تو اس میں بے ہو سکتی ہے تو وہاں پہ مسئلہ کچھ اور تھا دونوں میں وجہ فرق جو آ رہی ہے ایک جگہ کے اوپر بے میں داخل ہی ہو سکتی چیزیں اور دوسری طرف وہ بہ تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی پائی جا رہی تھی تو ایک جگہ پہ قاضی کا فیصلہ آ گیا اور ایک جگہ کے اوپر کسی اور آدمی کی اجازت جو تھی وہ موقوف تھی اجازت جب دے دی تو تب بھی داخل ہو جائے گی ٹھیک ہے نا ان کے بقدر جتنی ان کی قیمت ہوتی ہے وہ اتنے کے اندر بے درست ہو جائے گی جی جناب جی ومن جمع آبئی نہور اور وہ شخص جس نے آزاد کو اور غلام کو جمع کیا او زبہ شہ بکری کو اور مردار بکری کو جمع کیا بتا لل بے تو بے ان میں باطل ہو جائے گی بے باطل ہو جائے گی دونوں کے اندر ومن جمع بین اور وہ شخص جس نے جمع کیا غلام کو اور مدبر کو اویئن ابری او جس نے او بین اب دی و اب دئی ری، جس نے جمع کی اپنے غلام کو اور غیر کے غلام کو سہل بہ فل اب دے تو غلام کے اندر بہ درست ہے بے ستی مین اس کا جو سمن اس نے ذکر کیا ہوا اس کے اندر بے درست ہو جائے گی یہ ادھر امام صاحب بھی کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے درست ہو جائے گی ٹھیک نا سکھا کہ دو سو روپئے کا دو, دو سو روپئے کا میں بیچ رہا ہوں دو سو روپئے کا سو روپئے کا وہ میرا غلام ہے اور سو روپئے کا یہ جو مدبر ہے سو روپے کا میرا غلام ہے سو روپئے کا دوسرے غیر کا غلام ہے تو وہ امام صاحب بھی کہتے ہیں کہ بھائی پر بے درست ہو جائے گی اس کے حصے کے جتنی قدر جتنی اس نے ذکر کیا اس میں بہت ذکر ہو جائے گی یہ تو باتیں یہاں تک ہو آگے جو ہو رہی ہیں بہت زیادہ ہوں گی. حدیث کے اندر خاص طور پہ بہت زیادہ آئیں گی اس لیے ان کو ذرا اور سے سمجھنا ہے آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اس زمانے کے اندر عرب کے اندر مختلف قسم کی بین ہوا کرتی تھی اور آج کل بھی وہ چل رہی ہوتی ہیں جو بہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ مختلف قسم کی ہوتی وہ ان کے متعلق بتایا جائے گا کہ جی کیا وہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب ایک آدمی سمجھنا ہے ایک ہوتا ہے جی نجش نجش. آج کل کے زمانے میں بھی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بولی لگاتے ہیں کوئی چیز ہوتی ہے میں کہتا ہوں جی یہ ہم, میں نے جو ہے یہ کتاب بیش, یہ کتاب میں بیچ رہا ہوں اس, آ, اس کی آپ لوگ بولی لگتا ہو ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے جی پچاس روپے کی میں نے خرید میں پچاس روپے دینے کو تیار ہوں دوسرا آدمی ہوتا ہے جی میں سو روپئے دینے کو تیار ہوں تیسرا آدمی ہوتا آدمی ta, ہے اس کے لیے بھی ڈیڑھ سو روپیہ دینے کو تیار ہوں چوتھا میں دو سو روپیہ دینے کو تیار وہ ناجائز نہیں ہے ناجائز کیا ہوتا ہے ایک آدمی کو میں نے ایک آدمی کو تیار کر لیا بیچ میں دیکھو بھائی بات یہ ہے مجھے پتا ہے اس کی قیمت اتنی لگنی میں نے ایک آدمی کو تیار کر لیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے قیمت کو بڑھاتے جانا ہے جب آپ دیکھو کہ لوگ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے میں نے کہا کہ جی اس کی قیمت لگائی جائے وہ آدمی لگاتا ہے کہتا ہے جی یہ میں خریدنے کو تیار ہوں یہ سو روپے کی دوسرے لوگ دیکھیں گے کہ یار لگتا ہے یہ واقعی کتاب سو روپے کی ہے سو روپے سے زائد کی ہے کم از کم اسی وجہ سے اس نے بولی لگائی ہے وہ کہے گا میں نے تیار ہوں ٹھیک ہے دوسرا ایک سو بیس گا اب یہ بندہ دیکھے گا کہ جی یہ لوگ آ گئے وہ اس نے خریدنی تو ہے نہیں ہے وہ کہتا جی میں ایک سو پچاس روپئے کی خریدنے کو تیار ہوں لوگ دیکھیں گے کہ واقعی یہ تو کیا ہو گیا قیمت جو ہے نا اس کا مطلب ہے کہ زیادہ ہے وہ کہیں گے اچھا جی ایک سو ساٹھ کی تو اس کو قیمت اس کو،, کو خریدنا مقصود نہیں ہے یہ صرف اور صرف کیا کر رہا ہے اس کے اندر لوگوں کو مجبور کرنے کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ بیچ میں یہ کام کر رہا ہے اس کی بات ہے نجش نجش بولی اس سے بول خالی بولی نہیں بول بولی تو جائز ہے حدیث میں ثابت ہے آپ نے پڑھا بھی ہوگا ایک، ایک جو تھے شخص جو تھے وہ کیا ہوا کہ جی مانگنے کے لیے آئے تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے انہوں نے کہا ہاں اپنا چیز ان کا اچھا چلو جی اس کو بیچو اس کو بیچ کے جی ان کو کھاڑا لے کر دیا اور کہا کہ بھی مزدوری کیا کرو اور ان کے لیے پیالہ اور یہ چیزیں جو ہیں وہ کیں اور کہا کہ تم نہیں کرو تو صحابہ سے پوچھا کہ جی ان کی یہ کون چیز کتنے کی لیں گے لوگ تو ایک نے کہا ایسا بولی تو لگتی تھی اس زمانے میں بھی یہ وہ بولی ہے کہ جس کے اندر خریدنا مقصود نہیں ہے میں جا کے کھڑا ہو جاؤں اور میں نے بندے سے طے کیا وہ اور میں جا کے خود بخود جان بوجھ کر اس کی قیمت کو بڑھاتا پھر مجھے پتا کیونکہ اگر باقی کوئی بندہ تیار نہ بھی ہوا تو اگر دو سو کی میں نے لے بھی لی دو سو کی تو میں نے کون سی لی ہے میں تو اسی کو واپس کر دوں گا جی دو سو تو میں تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا یہ آج کل بھی اس طرح کام ہوتا ہے جنہوں نے اپنے ٹاؤٹ چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں اپنے ٹاؤٹس چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے اندر جو گولی لگ رہی ہوتی ہے مسلم جو فرنیچر کی گولی ہو رہی ہوتی ہے مسلم چیزوں کی گولی ہو رہی ہوتی ہے ہو تو اس میں یہ بندے کھڑے ہوتے ہیں ان کی اپنے نمائندے جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں نجش ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک لفظ ہوتا ہے سوم سوم اللہ سو میں گئی رہی, رہی سوم اللہ سو میں گئی رہی, رہی. سوم کہتے ہیں معاملے کو ٹھیک ہے نا ایک آدمی کے معاملے پر دوسرا معاملہ کرنا سوم اللہ سو میں وہ کیا چیز ہوتی ہے ہوتا یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں خاص طور خواتین کی عادت ہوتی ہے خواتین کی عادت ہوتی ہے وہ جا کے دیکھ لیتی ہیں کہ جی ایک خاص چیز ہے کہ جی یہ بکری ہے چیز بڑی تھوڑی سی رہ گئی ہے سوم ہاں سین وا میم تو وہ کیا ہوتا ہے ایک معاملہ چل رہا ہوتا ہے جی میں تو یہ چیز جو ہے نا پچاس روپے کی بیچوں گا یہ چیز پچاس روپے کی بیچوں گا خاتون گئی اس نے کہا کہ جی میں تو یہ تیس روپے کی خریدوں گا وہ کہ ایسا ہوتا نہیں ہے وہ روپے کو تو پچاس بولو تو دس روپے کے اندر سے, مشکل سے تیار ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی 30 روپے کی میں نے یہ بھیجتا ہوں یعنی پچاس روپے کی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے بڑا جی وہ تو ابھی معاملہ ان کا چل رہا ہے دکاندار خاتون آ تقریبا مشکل سے پینتیس روپے میں پہنچ گئی جی ایک دوسری خاتون جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ جی یہ معاملہ جو ہے نا ہو گیا ہاں ایسا چل رہا ہے کہ یہ 35 کے اندر معاملہ حل ہونے والا ہے اور چیز تھوڑی ہے وہ کہتی ہے جی میں چتیس روپے دینے کو تیار ہوں بیچ میں ابھی ادھر ان کا معاملہ چل رہا ہے جی کہتا جی میں چھتیس سو روپئے دینے کو تیار ہوں تو ایک بندے کے معاملے کے اوپر دوسرا معاملہ کرنا ٹھیک ہے نا ایک معاملے کے اوپر دوسرا معاملہ کرنا یہ جو ہے جائز نہیں ہے بھی ادھر سے وہ ہو جائے دکاندار کہہ دیکھ جی میں آپ کو بیچنے کے تیار نہیں ہوں میں آپ کو بیچنے کو تیار نہیں ہوں آپ پینتیس روپے کے اوپر وہ میں تیار نہیں ہوں آپ کو ٹھیک ہے ادھر سے معاملہ ختم ہو جائے پھر یہ کہ چلو جی ٹھیک ہے میں چتیس روپے لینے کو تیار ہوں اگر آپ مجھے چتیس میں لینے کو تیار ہوں تو پھر وہ کر سکتے ہیں سو ملا سو میں گئی رہی جب تک ایک بندے کا معاملہ مکمل نہ ہو جائے تو ہاں آپ وہ نہ کریں یہ اور مسئلہ ہے یہ بولی والا مسئلہ اور ہے یہ سو ملا سو میں گئی رہی اور ہے کیونکہ بولی میں تو کیا ہوتا ہے وہ تو ہر بندہ آیا وہ اسی لیے کہ جی وہ حقیمت لگائے گا تو بولی تو جائز ہے یہ سو ملا سو میں گئی رہی ہی یہ اس وقت کے جیسے کہ عام ایک وہ ہوتا ہے ایک معاملہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اور اس کے اوپر جا کر یہ بندہ جا کر اس کے معاملے کو خراب کر دیتا ہے اس نے منع فرمایا کہ دیکھو دوسرے آدمی کا ذرا نہ کرو تو ٹھیک ہے ایسے ہی ایک لفظ آئے گا حدیثوں میں آئے گا خطبہ ٹھیک ہے نا خطبہ وہ حدیثوں میں اکٹھے لفظ آتے ہیں یہاں پہ تو نہیں ہے خطبہ کسے کہتے ہیں منگنی کا جو معاملہ ہوتا ہے یعنی کسی کی نکاح کا پیغام دینا حدیثوں میں ان کو اکٹھا آتا ہے نکاح کا پیغام دینا بھائی کسی کا رشتہ گیا ہوا ہے کسی کا رشتہ گیا ہوا ہے اور وہ گھر والے مائل ہو رہے ہیں اس بندے کی طرف کہ جی بچی کا رشتہ کر رہے ہیں ادھر وہ مائل ہو رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی رشتہ اچھا ہے تو صرف مائل ہو رہے ہیں تو ان کی طبیعت مائل ہو چکی تھی ادھر کیا کیا کسی اور نے اس کو پتا چلا کہ جی فلاں کا رشتہ ہونے والا ہے انہوں نے بھی رشتہ بھیج دیا کہ جی ہمارے بچے کے لیے جی ہم رشتہ آپ کے گھر بھیجتے ہیں تو سوچنے میں منع فرمایا ہے یہاں بھی وہاں سے پہلے انکار ہو جائے یہ ابھی وہ مائل ہی نہیں ہوئے بالکل مائل ہی نہیں ہوئے کچھ بھی نہیں تھا بھی کچھ سٹارٹنگ تھا کوئی ایسی بات نہیں تھی تو کوئی بندہ رشتہ بھیجتا ہے کوئی زیادہ مسئلہ ہے لیکن ایک طرف طبیعت مائل ہو رہی ہے اور یہ کرتے ہیں کہ رشتہ بھیج دیتے ہیں اس نے منع فرمائے ایسا نہ کام کرو لیکن شریعت کتنا خیال رکھتی ہے شریعت کتنا خیال رکھتی ہے کہ جی آپ ایسا کوئی کام نہ کریں جسے دوسرے کا ذرا لازم آئیں تو یہ اس سورج کے اندر اور اس بہ کے اندر بھی کیا تھا بہ کے اندر بھی بائے تیار ہو گیا تھا تقریباً پینتیس کے اوپر اس کا دل مائل ہو رہا تھا مائل ہو رہا تھا جب چھتیس آپ بولیں گے نا تو فوراً وہ ہو جائے گا نہیں نہیں نہیں ایک تو یہ کہ وہ بالکل تیار ہی نہیں ہو وہ کہتا ہے میں بیچنے کو تیار ہی نہیں ہوں خطبہ, ہوتا ہے خطبہ, ہوتا, ہے خطبہ ہوتا ہے خطبہ ایک ہوتا ہے خطبہ ایک ہوتا ہے خطبہ یعنی پیغام نکاح کا جو پیغام دینا اچھا اگلی چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تلقی جلب تلکی جلب جلب کسے کہتے ہیں تلقی جلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے زمانے کے اندر آج کل بھی ہوتا ہے کافلے آتے تھے سامان لے کر آیا کرتے تھے ابھی وہ شہر میں داخل نہیں ہوتے تھے شہر کے باہر ہی پڑاؤ کیا ہوتا تھا انہوں نے ایک شہر والا آدمی جا کر باہر چلا گیا کافلے والوں سے کوئی چیز آ رہی تھی اس میں چاول آ رہے تھے چاول آ رہے تھے ایک من چاول سمجھے آسانی کے لیے ایک بلکہ آسانی نہیں، ایک ٹن کہتے آپ ایک ٹن ہزار کلو جو ہے ایک ٹن چاول تھے شہر کے اندر چاولوں کی ضرورت بھی ہے ٹھیک ہے اور چاول کا ریٹ جو وہ تھا یہ گرایا جاتا ہے एक ایک ٹن چاول خرید لیتا ہے جی سو روپے کلو کے حساب سے میں نے آپ سے جو ٹن تھا یہ میں نے خرید لیا سو روپے کلو کے حساب سے تو یہ ایک ہزار کلو جو چاول تھے یعنی ایک لاکھ روپے کے اندر یہ خرید لے گا اور پورا کا پورا اکٹھا ہے ہی خرید لیتا ہے اگر وہ کافلے والے شہر میں داخل ہوتے ٹھیک ہے تو ادھر تو کیا ہوتا وہ ریٹ وغیرہ لگتا کچھ نہ کچھ کمی وغیرہ بھی ہوتی ان کے ساتھ لوگوں نے کیا کرنا تھا ان کے ساتھ معاملہ طے کرنا تھا سوم ہونا تھا یعنی سمن کی قیمت کے اندر فرق کمی ہونی تھی بھی وہ کہتے ہیں کہ کافلے والے کہتے ہیں کہ جی ہم یہ جی ڈیڑھ سو روپے کی بیچ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں جی اتنے کی اتنے کی اتنے کی, اتنے کی اس طرح آپس میں معاملہ رہے ہوئے طے ہوتا مختلف اسی قیمتیں لگتی ہیں اور ان کو بھی چل جاتا ہے تو کافی والوں کو بھی پتہ چل جاتا کہ جی ریٹ وغیرہ کیا ہے دوسری بات یہ جی کہ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہی ہوتی لوگ بھی خرید لیتے لیکن جب ایک آدمی خرید لے گا تو کیا کام ہو جائے گا منوپلی کائم ہو جائے گی منوپلی کائم ہو جائے گی وہ جس ریٹ کے اوپر شہر میں آ کے بیچنا چاہے گا کہ میں اکیلا ہی یہ بیچنے والا ہوں میرے علاوہ یہاں پر اب کوئی آدمی بھی وہ نہیں کر سکتا میرے علاوہ کسی بندے کے پاس یہ چیز موجود نہیں ہے تو جب یہ موجود نہیں ہے تو میں جس طرح چاہوں گا میں بیچوں گا اور ہوتا ہے آج کل وہ ناپی سائن ہو جاتی ہے نا ایک چیز کے اوپر ایک خاص ایک وہ لوگ آگے وہ مالک بن گئے وہ جس طرح چاہیں تو وہ بیچ سکتے ہیں سمجھ گئی کو جب وہ جس طرح چاہے گا نا اپنی اچھا کوئی ایک ہی مالک ہے ایک ہی مالک ہے کافلے والے تو کیا تھے قافلے والے تو مختلف لوگ ہوتے ہیں نا قافلہ تو پورا آیا کرتا تھا اس میں تو مختلف بائے ہوا کرتے تھے اسے تو مختلف لوگوں سے خریدا ہے جب مختلف لوگوں سے خریدا ہے تو یہ اکیلا کیا بن گیا اس کا پورے پورے اس کا قابض بن گیا اس چیز کے اوپر لیکن اگر وہ لوگ خود آتے اور وہ بہ وغیرہ کرتے تو ایسی صورتحال نہ پیش آتی اس کو کہتے ہیں تلکی جلب ایک ہوتی ہے حاضر کی بہ کرنا اچھا جی یعنی شہری کی بہ کرنا گا دیہاتی کے لیے بھائی دیہات والے لوگ سبزیاں لاتے ہیں سبزیاں لاتے ہیں کدھر شہر کے اندر اب دیہاتی جب شہر میں آئے گا نا وہ چاہے گا کہ وہ جلد سے جلد بے کر دے ٹھیک ہے نا دیہاتی جب آئے گا تو وہ یہ چاہے گا کہ جلد سے جلد بے ہو جائے اور وہ واپس چلا جائے لیکن ہوا یہ جب وہ شہر میں آتا ہے تو ایک شہری کیا کرتا ہے وہ اس سے ہوں یہ شہری نے گاؤں والوں سے جلدی جلدی بھاگنا تھا کیونکہ اس کو मैं ہے میں شہر میں میرے کو ٹھکانا نہیں ہے جب ٹھکانا نہیں ہے میں جلدی جلدی واپس چلا جاؤں اب ایک آدمی کو شہری اندر تھا جس کو پتا تھا کہ یار اس وقت آلو کا ریٹ آلو جو ہے نا مارکیٹ کے اندر کم ہوا وہ شہر کے اندر تو اسے اس سارا آلو خرید لیتا ہے کہتا ہے تم ایسا کرو یہ میرے پاس مجھے دے دو یہ سارا کا سارا ٹھیک یہ آپ مجھے بیچ آپ مجھے بیچ اور جو ہے تاکہ میں اس کو جو گا آپ کو ریٹ جو ہے نا اتنا ریٹ چل رہا تھا 20 روپے کلو یہ اس سے کیا کر لیتا ہے جی 15 روپے 16 روپے میں خرید لیتا ہے 15 سولہ روپئے میں جو خرید لے گا اب اس کی بھی کیا ہو جائے گی منوقلی قائم ہو جائے گی اس کو پتہ ہے اگر وہ 15 سولہ روپئے کے اندر دھیاتی بیچتا تھا تو وہ 17 اٹھارہ کے اندر بیچ کے جلدی سے جلدی نکلنے کی کوشش کرتا کہ میں تو کدھر رکھوں گا میں رکھوں گا کدھر واپس چلا جائے گا لیکن جو ایک شہر نے خرید لی ہے نا تو یہ کرے گا اس کو جا کے رکھ دے گا جا گودام کر دے گا سٹور کر دے گا جیسے چاہے گا یہ اس کی قیمت لگاتا گا ٹھیک ہے نا جیسے چاہے گا اور لوگوں کو ضرورت بھی تھی اس چیز کی لوگوں کو اس چیز کی ضرورت بھی تھی تو یہ اس چیز کو شرید نے منع کیا کہ تم ایسا کام نہ کرو اس دیہاتی کو تم بیچنے دو وہاں پر تم اس کو بیچنے دو اور وہ بیچ دے گا تو ٹھیک ہے مارکیٹ کے اندر ریٹ کم ہوگا چیز کا لیکن جب ایک بندہ قبضہ کر لے گا اور وہ اس کو سٹور بھی کر سکتا ہے تو اس سے معاملہ خراب ہوگا آج کل بہت زیادہ ہوتا ہے ایسا ٹھیک نا تو یہ جو صورت حال ہے باقی چیزیں انشاءاللہ پھر ہم کل کریں گے کل باقی چیزیں کل کریں گے لیکن تھوڑا ٹائم لمبا ہو گیا تو اس میں سے ساتھ ہی کوشش یہ کریں کہ کل سے جو ہے نا اگر ٹائم پہ آ جائیں میں بھی تھوڑا سا لیٹ ہی تھا لیکن انشاءاللہ کل سے ہم جو ہے نا تاکہ ہم اپنا سبق اسی ٹائم پہ شروع کر دیا کریں یہ ہے اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا تکرار وغیرہ کر لیں تکرار وغیرہ اس کا ضرور کر لیں باقی میں اس کو جب کروں گا تو یہ جو ہے پھر ان اور یہ حدیث کے اندر آئیں گے یہ بار بار لفظ وغیرہ استعمال ہوتے رہیں گے سو ملا سو میں رہی تلک کی جلب اس طرح حاضر کی بے یعنی شہری کی بے کرنا غلام اس کے لیے یہ دی. اس میں پھر اور بھی تھوڑی سی تفصیلات آئیں گی وہ میں ہاں ٹرمز تو بہت زیادہ ہیں یہ تو بات ہے لیکن یہ بیگ کی مختلف قسمیں ہیں نا ایک دفعہ جب آپ کو آ جائیں گے اپنے دیکھیے آپ نے یاد کرنا ہے تو ٹھیک ہے نا تو اس کو یاد کر لینا چلیے پھر السلام علیکم اللہ مائک فری ہے